أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم مهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وعنتم حرم إن الله يحكم ما يريد کریم کا موضوع دعوتیں اللہ ہے اور پہلی صورت ترتیب میں جو نزول میں پانچ نمبر پہ اس میں رب العالمین کی علوحیتی مطلقہ کا تعارف ہے حسمہ یا سے پانچ ظاہر پانچ مضمر صورت میں تین گروہ مذکور ہے ایک پسندیدہ انعام یافتکار ای اور دو ناپسندیدہ مخدوبین اور دول یہود و نصارا مخدوبین یہود کے ضم میں بقرہ نازل ہوئی ہے اور تفصیل کے ساتھ ان کے قبائ حضرت کیے گئے انہیں تین خطاب کیے گئے پہلے خطاب نعم مجملہ کے ساتھ دوسرا خطاب نعم مفصلہ کے ساتھ تیسرا خطاب نعم مدل کے ساتھ اور وہ اصل مسئلہ جس کے لیے اللہ نے انبیاء اور برسدید وہی اور کتب نازل فرمائے کہ اللہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے مثلا توحید ابتدائی سو آیات میں بیان ہوا جبکہ سورت کے ابتدائی پانچ آیات میں وصاف موبین ہے آیتین میں ضم کافلین ہے روکو میں دس نشانیاں دو مثالیں منافقین کی ہے سورت کا موضوع چونکہ عبادت مخلصہ ہے وہ چار جگہ ذکر ہے یا یو نسوں خود اب بکو الہو الہو واحد اللہ حکم اللہ ہوا اللہ اللہ اللہ فما تا فل ایک سو ایک آئے سے رسالت مہارت شبہات بیان ہے اور ایک سو ستتر سے مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ ہے ابتدائی مرحلہ جہاد کا مجاہد عسکری سپاہی فوجی کی تربیت اور تدریب میں ان کے پانچ اعتقادات اور پانچ عملیات یاد سے چار قائد ملکی حالات کے نظم و رس کے لیے کتبہ لیکن احساس مقتون سے قاتل کو قصاص کیے جائے اور مقدول کے لیے اس سے انتقاب لیا جائے قطب حضرہ حد قبل موت ان طرح کا غیر انلوسی مال کی تقسیم باقاعد شرعیہ ہو مال کا حصول غلط طریقے سے نہ ہو جس طرح لوگوں کی جان محفوظ ہوتی ہے خاص سے مال محفوظ ہوتا ہے وسیع سے اور اس سے عقاعد شریعہ پیدا ہوا تیسرا قاعدہ کتبال قبل السلام کہ لوگ افسران اور عہدیدارات مشقتوں کا تحمل کر سکے اور چوتھا قاعدہ لا کلو ابا لغب نبل بادل و تدلو بلا حکام لتا کلو فری قبل ابوال سے بل وان تمتا نبول طریقے سے نمال کماؤ نہ کھلاؤ سولہ کا بھی شریعہ کی اصلاح کے لیے اس سیاست المدنیہ کے طور پر اور پھر جا کر انفاق پر تفریح آئی یادیرہ بنوان چکوبی مہارضا کر اور صورت میں اس انداز سے جہاد و انفاق کے مرحلے ہیں جس سے تنظیم و آداب پیدا ہوتے ہیں آخر میں ہر طرح کے گفار کے خلاف اللہ تعالی سے دعا اور مدد مانگی گئی تو سورہ سوریا عمران شروع ہوئی اور عیسائیوں کے رد میں ہے کیونکہ یہ دعا دعلی کی تفسیر ہے اور اس سے اللہ تحقیق نسوارا پراق ہے عیسائیوں میں چھ خرابیاں پیدا ہوئی تھیں جو عیسی علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے دو سو چوالیس سال بعد پولوس نے آ کے ان میں ڈالی تھی عیسا کل کائنات کے لیے ہے اور محمد شریف عرب کے لیے ایک شبہ یہ تھا اس کا جواب دیا گیا بہت تفصیل کے ساتھ کہ اللہ نے رہتی دنیا تک اس پیغبر اور اس کی کتاب کو نازل فرمایا ہے نزلہ کتاب اب لحق مسعد کل ماں بہن ون ذلت اور رات والی تو ریت انجیل کا کام پہلے تھا اب کچھ بھی نہیں رہا ہے شرائب من قبل نہ منسوخ ہے تو ناسخ شریعت قیامت تک جنہوں انس کے لیے فرش کا عارض شرائ محمدیہ ہے ایک شبہ ان کا یہ تھا کہ عیسائیت ممتو ہے فی القتب فی حاظل کتاب جواب یہ دیا کہ یہ اس وقت جب لوگ ہدایت پڑھتے اور اسلام پر دے اب تمہارا حال کیا ہے وہ یہ اب تک غیر السلام دین بھلائی یوک ملبن ہو فلاح ایک شکار ان کا یہ تھا کہ اکادی ثلاثہ ثابت بالعل ہے اس کو رد فرما دیا کہ وہ مردود بلاقل و نقل ہے ان اللہ ربی ورب گمفا تو مستقل ایک اس قانون کا یہ تھا کہ عیسائی عروج پر ہے کلینک فروست لبو نا و تو شروع اور مثال دینے کے بدر میں اپنے جیسوں کی پٹائی دیکھ لی تم نے بھی ایسے پیٹ پیٹ کے ختم ہو جاؤ اور مسلمانوں کو جید عبرت کھولنے کے احکامات دے دیے ایک اشکال ان کا یہ تھا کہ عیسا نے بوقتے خاص ربرارمین کو یا بتی کہا اور اب آپ نے عیسا کو کہا ہے یا بنائی گیا اور یہ ہماری کتاب انجیل میں موجود ہے اس کے دو جواب دیے اب یہ متشابہات میں سے اس کا پیچھے نہ کرو تشا بیات محکمات کے تابع ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ دس سے بواد ہے ناکارہ لوگوں کی کارستانی کا نتیجہ ہے یہ موہا نہیں ہے وہی نہیں ہے اور اس پر ہاسی تفصیل کی گئی ایک اشکار ان کا یہ تھا کہ خود آپ مانتے ہیں کہ عصا بغیر باپ کے ہیں تو پھر ایسا کوئی دکھا سکیں گے کہ بغیر باپ کے ہو اس کا پاپ خدا, خدائی تو ہوتا ہے جواب ان مسئلہ کمسل آدم خلق راب سقال كیسان علیہ السلام سے زیادہ واضح تو آدم علیہ السلام کی مثال ہے جن کی نہ كی ہے نہ پاپ ہے اور مائی ہوا کی ماں نہیں ہے وہ آدم باپ سے پیدا ہے تو حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ ایک شخص مگر باپ کے بھی پیدا ہو جائے الحق قبر ربلا تک بل المتری <تصفيق> وہ کہتے تھے اصل دین مسیحیت ہے جواب الکتاب دن سوائے بین بین کو اللہ نا بد اللہ ولا نشر کبھی شہیہ ولاد باد نا بادن اربابملہ اصل دن توہیند کا ہے جس کے تمام انبیاء پابند ہیں خاص کر یہ پیغمبر اور اس پیغمبر کی امت اور ان کے تمام قوائف و احال وہ توہین سے لب رہے تھے برہار اس میں اب دیت مسیح کے لیے شجرنا سب پیش کیا عیسیٰ نے صحیح قول کے مطابق آسمان پر جانے سے پہلے تینتیس سال گزارے تینتیس نقطے انصاف کی ابدیت پہ بیان ہوئے ہیں اور جماعت کے لیے ایک قاعدہ ذکر کیا ہے ول تم بن گم اما یہ دور الخیر و یا مرو نہ جماعت کا کام تو ہی رسنت کی تبلیغ ہوگی اور ایسی جماعت کائنات کی بہترین جماعت کنتم گن تم اخرجت امتھنس ایسی جماعتیں گزشتہ امت میں بھی تھی لے سو سوار بنا کتاب امت ان قائمہ یہ تلو نہ آیا دل یا نان لے لو یس جدور یا غرو نہ بل معروف نہ بنکر و سارے خیر فلئی فلو اللہ علی وہ اور جس مجاہد کی تربیت بقرمے کی اسے میدان میں اتارا بدلوہت لڑائے گئے کامیاب قرار دے دیا اور جہاد پر تفریحات مسلسلات سورت کے اخیر میں آسمان و زمین کے دل لگائیں جمالی ذکر آخرت کی ترغیب ہے جنت کے لیے تشویق ہے دنیا سے ترغیب ہے اور دنیا کی چیزوں سے تذہیب ہے اور مومن کے لیے تشیح ہے یا منس بھی رو جم کے رہو مسئلے میں ڈھیلے نہ ہو جاؤ کہیں حالات کو دیکھ کے پیچھے ڈاٹ ہے وہ سوا رو حالات کا مقابلہ کرو وہ اور اس مسئلے کو آگے بڑھاؤ وہ اللہ اللہ سے ڈرو لال لکھو دشلی ہو سورت کا خلاصہ چار باتیں ہیں اصر ول مساورہ ول مرابتا و سورت کی جتنی تفصیل کی گئی وہ چار نقطوں میں ہیں مومن مسلم عقیدے توحید پر جم کے رہے مومن مسلم عقیدے توحید کو آگے بڑھانے کے لیے کبر بست رہے وہ سوابی ہوں مومن مسلم اس عقیدے کے لیے تیار رہے اور تیاری کریں تیار رہنے میں نمازوں کی پابندی انتظار سولاد بعد سولاد اور کمر بستہ رہنے میں جہاد کی تیاری جنگی ساز و سامان اور یہ سب کام اپنی جگہ لیکن اللہ کا خوف اللہ کے لیے پرہیز تقوا یہ کامیابی کا راز ہے یا شروع ہوئی عال عمران تقوا پر ختم ہوئی نسا شروع ہوئی یا من نفس سے وخلق وہ حلق ابن و رجالا کثیر ونساء واتقوا اللہ الذي تسالون البی و ان اللہ کا علیکم رقیبا اور سورت حقیقت میں تفصیل ہے انام تلیہ ہم کی مناام علیہ کا بیان ابتدائی ستاون آیات میں سولہ مسئلے بیان ہوئے مناام علیہم کے لیے دوسرا اس سو پچہتر آیات میں آٹھ یا نو حکام ہیں اور سورت کے اخیر میں لوگوں کی میں بیان فرمائی اور مسیحیوں کے غلط سوالات ناکارا شبہات ان کو رد کیا لئی استن کے فل مسیح ہونا بدل لائے بدل ملائے قتل مقرر پون استن کے فانی بد تھی وہ استن شروع شروع ہو گئی سورہ معاہدہ مدنی ہے ایک سو بیس آیات اور سولہ روکوں پر مشتمل ہے اور نزول میں ایک سو بارہ موجودہ ترکیب میں فاتحہ اول بقرہ دوم عالم رام تین نسا چار معاہدہ پانچ یہ سورت ان وجوہات کی تفصیل ہے جو گزشتہ صورتوں میں بیان ہوئی ہے کیا کتاب کیوں آئے رات سے ہٹتے تھے وہ حلال و حرام میں احتیاط نہیں کرتے تھے جو آیا اس کو ہڑپ کر دیا اور اپنے پیٹ بھرنے کے لیے بے احتیاطی کرتے تھے تو اس صورت میں بیالیس خطابات ہیں نبی کو اور امت کو اور اس سورت میں حلال و حرام کے قاعدے سورت کا عنوان ہے تو الحل ہل ہل حلال و حرام کی تفصیلات ہیں اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حرام کہا ہے وہ واقعی حرام ہے اور ان سے بچو اللہ تعالیٰ کے نام جو نظر ہے وہ معتبر ہے مخلوق نے جو چیزیں آرام کی وہ آرام نہیں ہے وہ غلط بیانی ہے مخلوق کے نام جو نظر ہے وہ منعقد نہیں ہے اس سے پرہیز کرو تحریماتی الہیہ اور نظور الہیہ کا بیان ہے نظور اللہ نظور اللہ کا بیان ہے وہ سورت جو پہلے گزری ہے وہ عمومی خطاب سے مصدر تھی یا یو الناس اور یہ سورت خصوصی خطاب سے مصدر ہے یا یو الزیر عمر اس سورت میں خدا کا خوف یاد دلایا گیا اور اس صورت میں آد و پیمان یاد دلایا گیا اس صورت میں لوگوں کے مال خاص کر یتیم کے ساتھ برتاؤ کرنے میں ان کے مال کھانے سے بچنے کی تاکید تھی اس صورت میں خدا کی طرف سے حرام شدہ چیزوں سے بچنے کی تاکید تھی سورت بیشتر وہ مسائل جو نساء عمران میں گزرے ان کی تفریح ہے خاص کر رد مسیحیت محرمات اور محللات میں تفصیل ہے سورت کے ربوت بالکل واضح ہے اس تفتون کا کل اللہ و حق تعلی کے مزید فتاوا ماہ دم ہے یو بئی لکھم انتدل اللہ بیان کرتے ہیں تاکہ تم بٹکنے سے بچو اللہ تعالیٰ کے تفصیلی بیانات اور بٹکنے کے مواقع سورہ معاہدہ کے اندر منو ہی مانوا لو او بلو خود پورا کرو عہد و پیمان او کود کی جمع جمائے اکت نکاح اقدے آپ دا عرب جب سودا کرتے تھے تو ایک گرہ لگا لیتے تھے مضبوط ہم دونوں اس کے پابند میں اک یا کے گرہ گرا اٹھا اوٹا اور کور براد مضبوط عہد و پیمان مضبوط آدمی کا قول مضبوط ہوتا ہے اور کمزور انسان کا قول کمزور ہوتا ہے لوگ جب سودا اور معاملہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کمزور تو نہیں فقاہ کہتے سبی ہیں سبھی سے معاملہ باطل ہے بے سبھی فاصل ہیں کیوں وہ جانتا ہی نہیں ہے ابھی تھوڑی دیر میں رونا شروع کر دے گا کہ میں نہیں لے رہا ہوں سبھی ممیز کی بے موقف ہے ماں باپ اس کو دکان پر بیچتے ہیں سہولت کے لیے عرف میں ایسا ہوتا ہے تو وہ بے اس سے نہیں ہے ان کے ماں باپ سے ہیں وہ ان کا ایک سفیر ہے وکیل بھی نہیں ہے کیونکہ وکیل بھی ان سے ہی نہیں ہو سکتا یہ قاعدہ یاد رکھو وکیل موکل سے عقل بند ہوتا ہے وہ وکیل اس کو کہتا ہے کہ میں تعبیر نہیں کر سکتا ہوں میری طرف سے آپ عدالت میں کھڑے ہو جائیں وہ کہتا ہے بالکل اتنا فیس لینا ہوگا تو سی بیان جو سودے سلف کرتے ہیں بلو کے قاعدے کے مطابق وہ مناقض نہیں ہے لیکن فکار نے ایک اور سہولت دی ہے کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے دال دے دو تیل دے دو گھی جی دے دو چاول دے دو یہ بات صاف ہے یہ سفیر ہے اور سفیر کوئی بھی ہو سکتا ہے سفیر تو کبوتر بھی ہوتا تھا ادھر سے پیغام ٹانگ سے باندھ لیتے تھے ادھر کھول کر کے وہاں سے باندھ کے پھر وہ اوڑھ کے آ جاتا تھا سفارت تو ہو سکتی ہے وکالت نہیں ہو سکتی ہے سبیان کے ساتھ جتنے بجو ہے یہ موقف ہونا کہتے ہیں اگر ان کے ماں باپ نے کہا کہ ہم نے تو نہیں بھیجا ہم نے تو نہیں بھیجا تو یہ تو بالکل ڈسپس ہو جائے گی اس کی حقیقت ختم ہو جائے گی بجو خرید و فروخت اور ان کے مسائل کا بھی ادراک ضروری ہے امام محمد تو کہتے ہیں ایمان کا پتہ خرید و فروخت سے چلتا ہے امانی ال اخبار میں بلو المانی میں شیخ زید القوسری نے لکھا ہے امام محمد سے کہا گیا سو نفت فی کل نے شیخ وہاں سو نفت فلور پر ایز پر کوئی کتاب نہیں لکھتے فرمایا سو نفط فی بلو جس کے خرید فروخت ٹھیک ہو وہ بہترین مسلمان ہوتا ہے خرید فروخت پوری زندگی پر حاوی ہے کیونکہ بے یا صحیح ہوگی تو حلال ہے یا غلط ہوگی تو حرام ہے اور حلال و حرام کی عربت میں سن معاہدہ ہے یا منحوف بلو کو ہر دالس میں ہے کہ زید ارقم نے ایک سودا کیا تھا مینی نظرت عائشہ کو پتہ چلا انہوں نے زید بن حلقم کو فوراً خط لکھا کہ اس بے سے پیچھے ہٹو توبہ کرو وہ علیہ اب تن اللہ و حج ج کا وہ اللہ صلی اللہ وسلم ورنہ آپ نے جو جہاد اور حج حتم المرسلین کے ساتھ کیا ہے اللہ وہ باطل کر دے گا معلوم ہوا کہ جو لوگ قریب فروخت میں غیر محتاط ہے ان لوگوں کی تمام نیکیاں اللہ نے ضائع کی سخت اندیش ہے بینکروں کے بارے میں کہ انہوں نے ایک حرام کو حلال کہا فکری لرزش کھا کر کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے تمام مقامات اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہو جائے اور قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک چیز دائر ہو بین الحلال حرام اور مسئلہ مشتبہ ہو جائے تو ترجیح حرام کو ہے اس لیے اس کو ناجائز کہنے والوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے خطرہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اللہ رحم ایک ناجائز نظام کو اسلام کے نام پر قبول کیا ہے جبکہ اس میں اسلام بالکل موجود نہیں میں پہلے سمجھتا تھا کہ اس قسم کی فکری لغذیں شاید معاف ہے جیسے دین کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے کہ امام شافی کہتے ہیں مقتدی کے لیے امام کے پیچھے فاتحہ ضروری ہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں مقتدی کے لیے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا حرام نہ جائز بہت بڑا اختلاف ہے لیکن دونوں انشاءاللہ شاء اجر پائیں گے کیونکہ امام بنیفا کے دو اجر ہیں وہ مصیب ہے شافی مختی ہے تو ان کا ایک اجر ہے مگر ملام نہیں ہے کتاب نہیں ہوگا میں اس نظریے پر قائم تھا بخاری شریف کتاب الفرائض میں ایک واقعہ آیا وہ واقعہ یہ آیا کہ ابو موسیٰ شریف سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک شخص مر چکا ہے اور اس کی بیٹی ہے بہن ہے اور پوتی ہے تقسیمی وراثت کیسے کتنے وارث ہیں بیٹی لہو ابن و اخت و بنت الابن یعنی بیٹی اور پوتی اور بہن تو ابو بوسا نے کہا لل بنتے ان لکھتے ان بن ان سب وہ فرمایا کہ بیٹی تو آدھا لے گی اور جو آدھا بچ گیا وہ بہن لے لے گی اور پوتی کا کچھ نہیں ہے لیکن مسئلہ نازک ہے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھو وہ شخص عبداللہ ابن مسعود کے پاس چلا گیا اور انہوں نے کہا کہ ایک مسئلہ پیش آیا اور میں نے وہ مساج شری سے پوچھا انہوں نے جواب تو دے دیا لیکن آپ سے پوچھنے کو ضروری خراب دے دیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب سنا تو سننے کے بعد کہا ہاں ابو موسا نے کہ یہ بھی کہا تھا تو سیوتا بھی ہونی امید ہے کہ عبد اللہ بن مسود یہی کہیں گے جو میں نے کہا ہے میرا جواب سو فیصد صحیح لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سنا تو نے ارشاد فرمایا آپ بھی فی نبی اللہ وسلم میں فیصلہ مو کروں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ کیا ہے لنس ولی بن تل ابنس تک بل تنس الس ہے وما بق یا فل و ماں اندل بختری اب وہ سارا جو فیصلہ کیا اگر اس جیسے میں نے کیا میرا رائے سے بھٹک جاؤں گا اور میں کبھی بھی خیر پر نہیں رہوں گا اس روایت سے پتہ چلا کہ احکام میں فوش غلطی سے کبھی کبھی مشتحد یا فقی کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے جب ابوسا شری اور اضرت انسول ڈرتے ہیں تو بینکرزوں کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہے جنہوں نے حرام اور ناجائز کو نہ نا حق ایک چکمکا دے کر اسے حلال کہا ہے جس میں ہلت کی ایک رتی ایک فیصد گنجائش نہیں مان والو پورا کرو آہد و پیمان تم نے آہد و پیمان کیا ہے کہ ہم دیوبندی ہیں دیوبندی اقرب بلر کتاب بہت سندر رہے تھے اور فکر کے وسی معلومات پر چلتے ہیں یہ نہیں کہ صرف شہرت کو وجہ بنائے اور لوگوں کو دمکائے آ فرین علماء و فکا پر گھوٹ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ برکت دے شیخ المشائخ فخر المحدزین صدر الوفاق بانی و مبانی بانی جامعہ فاروقیہ استاذ العلم والم از شیخ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے عمر شریف میں اللہ برکت دے اور ناکارا لوگوں کی سازشوں سے ان کو بچائے ان کے ادارے اور شاگردوں اور ہاں نیک منتصبین کی بھی اللہ حفاظت فرمائے جو کوئے ہمالیہ کے پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے ہیں بہت زبردست اللہ اکبر ابھی اٹھارہ مئی کو افسل علوم میں جو آخری اجلاس ہوا ہے اس میں جو محران گفتگو کی واقعی حضرت شیخ الاسلام کا آحال شاگر اسی نام جہاد اسلامی بیکاری کے بارے میں ملک کے فقام مفتیوں کو حضرت شیخ کے حکم پر میں نے جمع کیا مورانا گفتگو کی سبحان اللہ القن میں مکمل آیا ہے لیکن تم بے ذوق اور بد ذوق ہو پڑوسی ہم نے کیا کہا ہے لاہ کلام البلو کی بلوک ال کلام بادشاہوں کی گرفت بھی بادشاہوں کی شان کے لائق ہوتی ہے اے ایمان والو آد و پیمان پورا کرو بینکوں کو دیکھ کر بڑے سرمایہ کو دیکھ کر ایک ایک شخص کو چالیس لاکھ اور پچاس لاکھ ملتے ہیں کسی کو تین مہینے کسی کو چھ مہینے میں اتنے زیادہ پیسے ہونے کے بعد مسلمان کھیلتے رہیں گے نہیں لے کر نہیں رہ سکتے مسلمان. زیادہ پیسوں میں مسلمان آدمی نہیں رہ سکتا ہے پیسے کنٹرول سے ہوگا تم میری بات یاد رکھو آپ تفسیر پڑھنے آئے اللہ کی کتاب میں بھی تمہیں اللہ کی کتاب پڑھانے بیٹھتا ہوں میرا کسی سے کوئی سیاسی یا مفادات کا اختلاف نہیں مسلکی سطح پر میرے سب محترم و مکرم ہیں اور میں جانتا ہوں کہ میں ان کے سامنے ایک ادنا درجہ کا طالب علم ہوں وہ بہت بڑے لوگ ہیں لیکن میں ایک بات اور بھی جانتا ہوں کہ عصمت ان کو ثابت نہیں ہے اور معصوم نہیں ہے اور جو معصوم نہ ہو ان سے خطا کا صدور ہوتا ہے بخاری اور ابوداؤد گرمیری پڑھنے والوں کو سمجھنا آسان ہے کہ حضرت علی مخالف کو تحریک کر دیتے تو حضرت ابن عباس نے کہا کاش کے نہ کرے لاجوان سے منا اللہ علماء کہتے ہیں سب صحابہ نے علی کے فعل پر گریف کی کون نہیں جانتا کہ علی اور ابن عباس میں کتنا فرق ہے مگر بات ابن عباس کی صحیح ہے وہ چھوٹا ہے رس مضبوط ہے بریب نکاب کے بارے میں پیغمبر نے کا آکڑا حاضر اس امت کا سب سے بڑا ماہر قرآن ہے مگر وہ کہتے تھے کوئی آیت منسوخ نہیں حضرت عمر کہتے تھے غلط کہتے ہیں ماں ان شاخ میں نہ آئے نہ بخیر امی نے بخاری سانی کتاب التفسیر صفحہ چھ چوالیس ایک بات یاد رکھو وہ یہ کہ پاکستان پر پینسٹھ سال گزر گئے سینتالیس میں بنائے اس وقت سے کوشش تھی کہ مدرسے ختم ہو جائے مگر حضرت ناروتی و حضرت گنگوئی اور حضرت شیخ الہم کے نسبت برداروں نے زبردست مقابلہ کیا اور انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ مدرسے نہیں چاہیے انہوں نے سو کڑے کر دیے انہوں نے دوبارہ کہا نہیں چاہیے انہوں نے دو سو کھڑے کیے انہوں نے کہا بھائی ان کی کیا ضرورت ہے کالج اسکول کافی ہے انہوں نے پانچ سو کھڑے کیے اور سب سے زیادہ مدرسے ضیاء الحق کے دور میں بنے ہیں پورے پاکستان میں بائیس ہزار مدارے سے چھوٹے پڑے ان میں بارہ ہزار مدرس سے صرف دیوبندی ہو گئے اے زبردست جیت, جیت چکے باقی کڑے پڑے تھڑے تھڑے وہ یہ مکیے دس ہزار میں آ رہا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوشی نہیں یہ اخبار میں پورا شمار آیا ہوا ہے لیکن دو کام اس دور میں ہوئے ہیں جس سے مجھے بہت خوف ہے ایک یہ اقرا کے نام پر جو دارال دیوبند کا مسلک گلی گلی کوچے کوچے کوڑیوں کے دام بک رہا ہے یہ اقرا اس کا انجام کیا ہے مدرسوں میں سکول آنا کراچی میں ایک بزرگ کا مدرسہ ہے جو خاندانی ولی اللہ ہے انہوں نے میرے سامنے کہا کہ ہم تو مسافر طلبا کو رکھنا نہیں جائیں ان پہ خرچہ ہوتا ہے وہ ہمیں کیا دیکھا ہم نے تو اتنے ہزار بچوں کو سکول میں جمع کیا دی. میں نے ان کو ایسا غور غور سے دیکھا جس سے حضرت عثمان نے محمد نے ابھی بکر کو کہا تیرے باپ زندہ ہوتا تجھے ایسا نہیں کرنے دیتا میں کہہ تیرے باپ جو ہر ہر بات میں احتیاط کرتا تھا وہ ایسا تو نہیں تھا میں نے کہا یہ وقف ادارہ ہے اس میں فیس کا اسکول کھولنا کسی مفتی سے پتہ کریں اور اس مفتی کا مجھے بھی پتہ دے دیں کہ میں اس جاپانی جرمنی مفتی کو دیکھوں کہ وہ کیا کہتا ہے تو رنگ بن کا ہارا اور پیلا ہو گیا میں نے کہا اس کو نکالنا ہوگا پائے یہ مدرسے ہمارے یہ وقف ہے یہ مسافرین طلبا کے لیے یہ فیس والوں کے لیے نہیں ہے میں نے وفاق کے حری اجلاس میں کہا ہے کہ وفاق کے سطح پر ان محتموں کی گرفت کرے جو وقف ادارے میں بنات سے فیس کس قانون سے لے رہے ہیں یہ کس شریعت نے کہا ہے کہ بنون سے فیس نہ لو اور بنات سے لو بنات کو تو دینا چاہیے وہ پردہ حجاب نقاب باپ بھائی خامن کو راضی کر کے برے حالات اور خطرناک قسم کی فضاؤں کو روزانہ گزارتی ہے اور وہ آتی ہے ہمارے یہاں بھی ایسے افراد تھے جو کہتے تھے فیس لیا جائے لیکن دہر بات ہے جب تک یہ عاجز فقیر حیات ہے اور اس کے جسم میں روح ہے ایسی کوئی چیز یہاں کا ویاکا ہو سکتی ہے وہ سب فیصلے ہو جاتے میں ایک دفعہ کہہ دیتا تھا کہ یہ ہمارے ہاں نہیں ہوگا ہم نے جن سے پڑھا ہے انہوں نے ہم سے فیس نہیں لیا تھا بس اور یہ تو میں نے کہا دیوبندیوں کا مدرسہ ہے اور الحمدللہ ہم اپنی نسبت میں ایسے ہیں کہ ہم چنا بھی گریب ہیں ہم تو مکین بیٹھنے دیتے ہیں اپنے مسلک میں راست اور مصیب ہونا یہ پہلے درجے کا ایمان ہے ہم تو دوسرے درجے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کیسا ہو ایسا جی گاڑی ابھی لینی پڑے گی جو نہیں پڑے گی پڑے گی تو نہیں پڑے گی لیکن فیس نام کا کوئی چیز افسن العلوم اقسد المدارس اقس الدراسات افسر المقاصد کے نام پر پوری دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوگی سکول کو سکول کھولو ہم لوگوں کی سہولت اس کو اسکول کو اس کو مطلب مت کرو افسوس کے فروغان کو کالج کی نسوجی یو قتل میں بچوں کا وہ بدنام نہ ہوتا ہر سکول سے مزمل اور منظور اور سبا مرحوم نہیں پیدا ہوتے عموماً سکول والے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں اور باپ کو ڈیڈی کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ ریٹائر ہو چکا ہے آپ کو پتا ہے نا یعنی انسان نہیں ہیں جانور بن چکا ہے اور, اور ان کے اخلاق کا مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے مگر یہ بات بھی تسلیم کرتا ہوں کہ ان گندے فضاؤں میں بھی اللہ نے بڑے پاک فرشتے پیدا کیے اس حیثیت سے ہم ان سے بھی توقع تو رکھتے ہیں مگر اپنا وہاں نہیں جانے دیں گے ان کے آئے تو دروازے کھلے ہیں اس کی مثال اسلام کی ہے کافر کلمہ میں پڑے ادھر آئے کتنا اونچا مقام ہے مگر ہمارا مومن چند دن کے لیے بھی کافر ہو جائے تو جب خطرے اب جس گلی سے گزرو اے گوڑا گھوڑا یو گھوڑا ہمارے بزرگ ترے فیام میں وہ یہ خراب کو میں نے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی کو بولی جمیل کی موجودگی میں کہا جو کام سر سید احمد خان نہیں کر سکا تھا وہ آپ کے متوالی کر رہا ہے مولانا نے فرمایا کہ ہم نے خیر کے ارادے سے کیا تھا افسوس اس سے تجارت بن گئی اور زبردست تجارت دین میں جب تجارت آ جائے تو دین نہیں رہے گا تجارت رہے گی یہ میری باتیں بڑی ساخت ہیں معاشرے سے ہٹی ہوئی ہیں مگر شریعت کے اہم سو فیصد مطابق ہے میں تو اپنا درد بتا رہا ہوں کہ اس سے میں مشرق کا نقصان سمجھ رہا ہوں اور وقت بتائے گا کہ میری یہ سوچ کیا تھی ایک بات دوسری بات جو میں نے دیکھی وہ یہ بینکاری ہے اس بینکاری کے ذریعے ہمارے مدرسے ختم ہو جائیں گے یہ جو بینک کو اسلامی کہا کہ یہ مدرسوں کو ختم کرنے کی کوشش ہے وہ آپ میری بات اور سے سنیں وہ یہ کہ ہم بڑے سے بڑے مدرس کو دس ہزار تنخواہ دیتے ہیں خدا اور توفیق دے تو ہم پندرہ کر لیں ہم تمام مدرسین کو بیس اور پچیس یا تیس کوئی بھی نہیں دے سکتا جب تک وہ بھی بینک میں نہیں تھے تو انہوں نے یہی ڈھائی اور تین ہزار کی تنخواہیں تھیں میرے سامنے ان کے سارا ریٹرن ہوئی ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک طالب علم دور حدیث کر کے اب وہ تخصص کرتا ہے فقہ میں یا حدیث میں یا تفسیر میں معلومات کے لیے لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس کا کیا نہ کی جائے جو تنخواہ پہلے ملتی تھی ساڑھے تین وہ اب چار ہزار ہو جائے گی اس کی جگہ وہ ایک کورس کیوں نہ کرے بینکاری کا اور ایک دو امتحانات انگریزی کا دے دے اس کے بعد اس کی تنخواہ ہوگی ڈیڑھ لاکھ ایک گاڑی ایک کوٹی اب جب طالبہ میں یہ ذہن بنے گا تو اب نہیں آنے والے بیس سال بعد آپ کو پڑھانے کے لیے استاد اور آپ کو پڑھنے کے لیے طالب علم مسافر نہیں ملے گا تمام دینی ادارے حکومتوں سے تنگ آ کر لوگوں سے چندے مانگ مانگ کے تھک گئے اگر وہ کسی ایک بینک سے رابطہ کرے ہم آپ کے ایڈوائزر ہیں اور ہم آپ کا دفاع کرتے ہیں اور آپ بس خالی بورڈ لگا لیں اسلامی بینک گاڑی اور اس کے نتیجے میں ہمارے جو ایڈوائز ایڈوائزنگ کمیٹی ہے اس کے ہر ممبر کو آپ ساٹھ ہزار مہینہ دیں یہ ہو اور آیا آج, آج یہ اور میں <تصفح> زندہ ہوں گا یا مر جاؤں گا اور موت برحق ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن میرے اس ردت پر تقریر یاد رکھنا کہ اقرا کا افتتاح اور اجرا اور بینک ہرام قطعی ناجائز سود ماس کو ایک فی کی کے ساتھ اسلام کہنا اس سے سخت ترین نقصان دین کو اور مسلق کو پہنچے گا اور ٹھنڈے دل سے غور کر دو یہ کہ یہ رک جائے لوگ اس سے ان سے قطع تعلق کریں اور اسلامی بینکاری سے دور رہیں اور اقرا والے پابندی کریں کہ ہم مسافروں کو بھی رکھیں گے اور ان سے فیس نہیں لیں گے ڈبل ڈبل فیس ڈبل ڈبل فیس یہ گاڑی کے بان ہے یہ فلاں فیس ہی فیس یا آمنوا ایمان پورا کرو و پیما اچھا پورا کر رہا ہے اوہ لط لم بہی مت حلال کیے گئے تمہارے لیے مویشیا جانوروں میں سے بہیما اور انعام ایک چیز ہے اور یہ فائدہ ہے کہ اضافت اس سے نفسی نہیں ہوتی تو ہم کہیں گے بہ سے مراد حلال جانور ہیں اور انعام تو عام جانور ہیں یعنی عام جانوروں میں خاص جانور ہے جانور تو بہت ہیں مگر جنگل کے جانوروں میں ہلنی اور خرگوش حلال ہے اور کوئی چیز تو نہیں ہے جانور پالتو تو بہت زیادہ ہے مگر اونٹ گائے بکری بھیڑ مرغی ان کے علاوہ کوئی حلال نہیں ہے پرندے معلوم ہیں تو حلال ہے حلال و حرام کا مسئلہ دو طرح ہوتا ہے ایک نصوص کا ہوتا ہے نصوص کا اور دوسرا مشتحدات کا ہوتا ہے ہندوستان میں ایک عالم نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے مار الحلال والحرام لیکن کتاب اردو میں میرے دو رہے والوں کو اس سال کاپیاں بانٹ دی ہے یہ کتاب بہت عمدہ ہے چاروں مذاہب کی روشنی میں اور حنفیت کو ترجیح دی کہتے ہیں کہ جو پنجوں سے کھاتا ہے وہ حرام ہے آئی سمجھ اور جو براہ راست سے کھاتا ہے وہ حلال ہے تو چین یہ حرام ہو گئے اور طوطے کے بارے میں اختلاف ہے لیکن چونکہ توتا گوشت نہیں کھاتا گوشت نہیں ہے اس لیے فتح و عالمگیری میں نے لکھا ہے کہ ببگاہ توتے کو عربی میں ببگاہ گھیرے ببگاہ है ہے رواج نہیں ہے ہمارے یہاں رواج نہیں ہے اسی طرح مور وہ سامپ کھاتا ہے اور حیران کن جانور ہے لیکن مور کا پر قرآن میں رکھنا جائز ہے پرے تاؤ سے درورا میری بیٹی ہے بڑی الحمدللہ حافظ قاری عالم بہترین مدرس ہم امنات کے شعبے کی بڑی ہے اس سے وعدہ تھا کہ تو قرآن یاد کر تجھے سونے کا تاج پہناؤں گا قرآن یاد ہو گیا کراچی کے زرگروں سے بات چیت ہوئی تھی اینڈ ٹائم پر انہوں نے کہا تاج کیسے ہوتا ہے کتنے کا بنے گا وہ خدا ہے پاتا انہوں نے کہا یار کہ ہم نے تاج دیکھا نہیں جان چھڑانے کے لیے کوئٹہ جانا ہوا اچانک وہاں کے دوستوں نے کہا کہ یہاں بازار میں ایک دکان ہے اس سے ہم نے پوچھے اور اس کے پاس تاج بنتا ہے آج سے پندرہ سال کا پہلے کا واقعہ ہوگا یا اس طرح ہوگا میں وہ بھائی گئے ہم نے اس سے ملاقات کس نے کہا تاج ہے اور اس نے ایک تاج دکھایا وہ پسند آیا اس نے ایک قیمت بتائی ہم اس پر رامند ہو گئے کہ ٹھیک ہے تو اس نے مجھے کہا کہ اس کو چھوڑ دے میں اس میں پر لگا تھا وہ لڑکا ایران کا ہے اور پڑا ہوا ہے بہترین کتاب ہے کلین بالکل ایسا تو میں نے کہا کہ کیا پر لگاؤ گے تو اس نے کہا پر پراؤ سدرا کم صاحب تو میں نے کہا گوئی ایمن ضلع قدر تو زائد زاہد اور میں نے پورے اشار پورے کیے تو وہ آنسو سے رو ہوا وہ آگے اس کا میں نے ایسا بازاروں کا نہیں دیکھا کہا بس اصل کاسٹ لوں گا تقریبا ڈر کے قریب قیمت پر آیا تو میری دکان پر آج تک ایسا عالم نہیں آیا اس نے مجھے ایسا خوش کیا میں نے کہا ہل شعر گلوستان کا شعر ہے تو, تو اس نے سنانے بہت مزہ آیا آپ نے بڑے موقع پہ ایسا لگایا اس کو <coughs> تاج لے آئے الحمدللہ لا الہ الا اللہ حلال ہے تمہارے لیے مویشی جانوروں میں سے اللہ ما اللہ کو مگر ہوں جو پڑا جاتا ہے تم پر وہ تو حرام ہوگا جو ہم تفصیل کریں گے غیر محل سوید اور حلال نہ سمجھو شکار کو بھی وہاں محرم محروم کرا ہاں لے کے تم احرام میں ہو اللہ احرام کی حالت میں شکار حرام ہے محرم کے لیے اور حدود حرام میں جانور مارنا ہرم شریف میں کبوتر آپ کے پاس آ جاتا ہے کندھے پہ آ کے جیب میں آ کے ہے. کو ہے کوئی है دانا والا ہے ان کو नहीं ہے کوئی پکڑ نہیں سب جائے تو نہیں من دخل کا نام میں ایسے ہی لیٹا ہوا تھا اور میں نے کپڑوں کے نیچے گندم کے دانے رکھے تو کبوتر آیا پہلے میرے سینے پہ مجھ سے باقاعدہ اجازت لی صاف نظر تھا کہ اجازت کہہ رہا جلدی اٹھا میرے پیڑ کیچ لیے اس نے جلدی جلدی اٹھایا اور مجھے دیکھ لوڑنا شروع کر دیا لوگ سب ان کے لیے کچھ نہ کچھ لاتے ہیں ایک چھوٹے بچے کو میں نے دے گا پکڑنے لگا میں نے کہا بیٹے ہرم شریف یہاں نہیں پکڑا جائے گا اچھا انکل میں اس کے لیے بسکٹ لایا میں نے کہا بسکٹ ڈالے پکڑے گئے ہاں کیا خراب ہو جائے گا میں عمر بھی خراب ہو جائے گا گنا ہوگا بہت اپنے باپ کو نے کہا کہ ابو آپ نے تو نہیں بتایا اس نے کہا بیٹے میں تو عالم نہیں ہوں میں تو سمجھتا تھا کہ ہمارے لیے آپ بچے میں نے کہا یہ قائدہ لکھا ہے فقان ہے کہ ناجائز کام جو بچہ کرے گا گناہگار بڑا ہوگا جیسے کہ وہ تلاوت کرتا ہے قرآن پڑھتا ہے سواب بڑوں کو ملتا ہے وہ غلطیاں کرے گا گناہگار گار بڑے ہو آپ روکے اسے عراق اور سعودی جنگ جب چھڑ گئی تو فہد فہاد عزیز نے خادم اللہ الشریفین رحم اللہ و رحمت عبا سے عالم میں ان جیسے بادشاہ مسلمان نہیں آیا انہیں انمائے ایجنڈا کو جمع کیا کہ ہم تو حرمین کی خدمت دل سے کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایک عالم نے کہا کہ چودہ سو سال سے کبوتر ہرامین میں رہتے تھے آپ کے آرڈر پر نکالے گئے اس نے کہا اب ابھی بحال کیے گئے شاہی خرچے پر کبوتر واپس لائے گئے اور اب ایسے پنکھے لگائے جس سے کبوتر نہ ٹکرائے اللہ اکبر. ان کبوتروں نے بھی اپنی کرامت بنوائی آج سلطنت سعودیہ کو چاروں شاہ نے چت لٹائے اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ کبوتروں کو بے گھر کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا اور ہزاروں خود مقرر ہیں جو ان کی بیٹ اٹھاتے ہیں اور پوری صفائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے توحید ہی سنت اور امین کی خدمت کے لیے اللہ تع دیر ان کو سلامتی حفاظت میں سے مالا فرمائے یاد رکھنا وہ ہمارے مذہب کے بڑے ہیں ان سے محبت کرنا ہمارے مذہب کا سکھاتا ہے ان کا دفاع کرنا ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے اور ان جیسے بہترین ایمان والے آج نہیں بہت زمانوں سے نہیں دیکھے گئے توحید میں ڈوبے ہوئے ہیں غیر حکومت ہے حکومت جب ایک کام کرتی ہے تو حکومت کا ہر فرق تو عالم نہیں ہوتا اس میں کچھ ذاتی بھی ہو جاتی ہے اللہ انہیں اور ہم سب کو معاف فرمائے میں ان کا کوئی وظیفہ خور نہیں ہوں نہ ان کے یہاں میری کوئی رعایت ہے نہ میں نے ان سے کوئی مراظم بنا یہ میرے عقیدے اور حذب کا تقاضا ہے میں ان کے توحید کی قطردانی کا گرویدہ ہوں بس لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا کے بڑے مراسم ہیں میں اپنے خرچے پر روکتے اور حج کرتا ہوں بار بار جاتا ہوں اور جی چاہتا ہے کہ جب تک جنت الفردوس نہیں گیا ہوں اس سے پہلے پہلے یہ جنت الفردوس کا جو فردوس ہے اس کو دیکھتا رہا اللہ تعالی ایمان کے ساتھ ایک نیک امار کے لیے دو سچی توبہ کے ساتھ تین جنہیں ہم چاہے جو ہمیں چاہے ان کے ہمراہ بار بار وہاں حاضری نصیب فرمائے اس طرح دعا مکھا سمے زور دعا کرا گرنا دعا مکھا دعا کیوں حیرت پیدا کرے اللہ تعالی ایمان کے ساتھ آدمی آئے جائے بے دتی مشرق وہاں حرم کے باہر مجھے ریکٹ میں جب پہنا ہوا تھا لاٹھی ہاتھ میں پگڑی سر پہ انہوں نے سمجھ کوئی کئی جب گدھی نشی نے پیر صاحب کہ چلے کہ گرم چائے کا کپ ہو جائے میں نے کہا چلو کہتے آلہ حضرت فرماتے ہیں کون دے آدھے کو من چاہیے سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی میں نے کہا یہاں تو لوگ اس لیے آئے اور نبی نے تعلیم کہ ایک اللہ دینے والا ہے اللہ کے ساتھ دینے لینے میں کوئی شریک نہیں تو نول مشرق ہونا اچھا سر یا خراب المسدن اچھا تو اچھا ہے تو یہی جو میں نے تمہیں پلائی ایک پنجاب کا پیر تھا بڑے مریدوں کو لایا تھا اور دور سے کھڑے ہو کے پھر سلام پڑھتا تھا پڑھے کیا کیا نخرے کرتا تھا کچھ شرطوں کو میں نے سمجھایا ان کے پاس آئے کروں میں نے چھوڑ دیا خیر وکیل صاحب مجھے کہتے ہیں اگر ایسی جگہ جیل میں ڈالتے ہیں کھانے کو کچھ بھی نہیں ملتا جیل جور جو میں تکلیف نہیں میں یہ تکلیف کھا نہیں ہوں میں نے کہا سنا ان کی جیلوں میں ہلوائے کا نہیں نہیں تو مال نہ لے جائے معلوم کہ ایک دفعہ جیل کھا چکا ہے اور ان کی جو غلطیاں ہیں ان پر ہماری بھی گرس رہتی ہے کئی مرتبہ ان سے مار کے ہوئے لیکن اب تھک گئے اور وہ بھی تھک گئے غریب اہ عمایو کو مگر وہ جو پڑھا جاتا ہے تم پر وہ حرام ہوگا اور دوسرا یہ کہ شکار کو حلال نہ سمجھو دراہ کے تمہیں حرام لیا ان اللہ ہے یا حکمایورید بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہے یا لا شائر اللہ حلال مت سمجھو اللہ کی جس چیز کو اللہ نے ناجائز کہا اس کو ناجائز رہنے دو اپنے لیے حلال نہ جانو یہ عقاعدہ ہے عالم شاعر اللہ میں سے فتح ولمائے سن ملک عالم کی توہین کو فرح طالب علم کتاب مسجد مدرسہ یہ سب شاعری دین میں سے ہے اے ایمانو حلال مت سمجھو اللہ کے دین کے نشانیوں کو ولا شاہرل ہرام شاہر حرام کے اندر تو کرنا ولل ہدیا نہ وہ نیاز جو کا بجاتی ہے ولل قلعہ وہ جانور جو قربانی کے ہوتے ہیں جن کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے ولا مین التل حرام اور نہ ان لوگوں کو جو ارادہ کرتے ہیں بیت الحرام آنے کا وہ یا عمر کے ارادے یب تبو نا فدل ربر دو یہ ڈونڈتے ہیں فضل رب کا اور خوشنودی دی حل تم اور جب تمہیں حرام سے نکلو پس شکار کرو میری اجازت ہو گئی ولا یا جر من نہ کم کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی انسد من ان المسجد الحرام کی روک لے تم کو مسجد حرام سے اللہ اکبر کسی قوم کی دشمنی اس حد تک نہ پہنچے کہ دینی کام نہ کر لے دے اللہ اکبر ارتا تدو تجاوز نہ کرو وہ تا ون المیر اور امداد کرو ایک دوسرے کی امدیکیوں پریزگاری کے کاموں میں ولادوان ولا اور تاو ان مت کرو گنا اور دشمنی میں وہ تف اللہ اللہ سے ڈرو ان اللہ شدید بے شک اللہ سخت سا پالے خور متا کمل میتا حرام کیا گیا تم پر مردار حقیقی جیسے بلی کتا ریٹس ریت چیتا شیر یہ مردار ہے اور جیسے گائے ضب نہ ہوئی بھینس پر مجوسی نے چھوڑا پیرا یا بکری گھوٹ کے مری یا مرغی ضب ہونے سے پہلے جان دے دی یہ اصل تو حلال تھے مگر اب حرام ہو گئے تو ہم نے میں کی تقسیم کی تھی نا حقیقی اور حکمی کی طرف حرام کیا گیا تم پر مردار ومو اور خون و لہم اور گوشت خنزیر کا گوشت پوست خنزیر بھی جبھی اجرائی و ماں او ہل گئے اور وہ جو نامزد کیا جاتا ہے اللہ کے علاوہ اور کسی کے نام پر درگاہوں کے بکرے بزرگان دین کے نام کی امتیاز <سؤال> یہ عماء البی غیر اللہ ہے ول اور وہ جانور جو گٹ کے مرے ول اور جس کو ڈنڈا مار کے مارا جائے متردیا اور اوپر سے گر کے مرنے والا ون نتی مار کے مرنے والا کبھی جانور کے گلے پر رسی آ جاتی ہے وہ منحانے کا ہے کبھی ایک آدمی نے ویسے مارا اور وہ مر جاتی ہے موقوزہ ہے کبھی بالائی سے نیچے گر گئی وہ تردیا ہے کبھی ایک جانور نے دوسرے کو سین مارا وہ ندی ہے سگو اور جس کو کھا جائے ترندہ میری ایک پنت بلی تھی جی بہت محبت تھی اس سے ایک دن گھر کی کبوتر پکڑ کے میرے پاس دفتر لے آئی میں نے کہا وہی جمع کو ترجیح ہوئے خرے جگہ کدا جی سو کر وہ حیران رہ گئی کہ تمہیں تو بھاگی کہ ہم ہو گیا اللہ اکبر کئی دن تک گمگین بیٹھی رہی پھر میں ساتھ لے گیا سمجھایا کہ یہ کبوتر ہم نے پالے یہ نہ کھاؤ کب مگر جہاں درختوں میں ادھر ادھر چیزیں بھی یہ کیوں پکڑتی اور سمجھ گئی پھر جب بھی میں چاہتا تھا اندر جا کے بیٹھی رہی میں بیٹھی رہے کھانا نہیں ادھر ہم نے پالے آپ کے کھانے کے لیے دوڑی وہ ماں غلط اور جس کو کھا جائے در اندے اللہ معذکے تم مگر جو تم نے ذبح کیا وہ معذوبہ لنس اور جو جانور ذبح ہوتے ہیں درگاہوں پہ اللہ آستانوں پہ وہ عوام دس اور یہ کہ تم تقسیم کرو تیروں سے تیر پلکھا ہوتا ہے یہ فلاں کا یہ فلاں کا زمانے جہلیت کے طریقے تھے ظاہر قوم یہ فسق ہے نہ کارا کام ہے یعنی حرام ہے تک کئی تو یہ کہاں تک ہے ابن عباس کہتے ہیں انڈل استثنا راج اور علاج بھی اما تک بیدار ہو جائے غور سے بات سنیں یہ باس نہ ہوئی ہے نہ اند ہوگی جو یہاں ہو رہی ہے روح روحلوانی میں ہے انبن عباس انل استثنا راج ان اراج ما تقدم ذکر من المحرمات کہ الا استثناء جو ہے ما سبقہ کو ہے تو ما سبقہ ایک تو معقول و ہے دوسرا نتیجہ ہے تیسرا متردی اور چوتھا محبوضہ پانچوں مہانے ہم کہتے ہیں یہاں تک ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ ماؤل جگہ اللہ بھی اور بات تو چھوڑو صرف ایک نقطہ یاد رکھو کہ دیکھو علام ما تم کا معنی ہے مگر وہ جو تم نے سب کیا تو جو سب نہ ہونے کی وجہ سے آرام ہے ان کی طرف اس سے ناراضی ہوگی نا یہ سب جباب بابا ماں کبل میں جو چیزیں ذکر ہوئی محتا دم خنزیر ماحل بھی لغیر اللہ بھی یہ وہ چیزیں ہیں جن کی علت حرمت ادم ذبح نہیں ہے بلکہ تحلیل بغیر اللہ خنزیر ذبح کرنے سے حلال ہو جاتا ہے تو جب مبتدی آپ کو کہے کہ جمی تو آپ کا جمی میں وما ولّ کے آگے خنزیر بھی ہے پھر آپ مان لیں کہ درگاہوں کی نیاز اگر مسلمان سبر کرے آپ کہتے ہیں حلال ہے ہم کہتے ہیں بدستور آرام ہے یہاں استثنا نہیں آئے گی استطنا کا تعلق من خانے کت ہے اس کی ایک دلیل یہ ہے جو میں نے ابھی سمجھائی خدا کرے کہ تجھے سمجھ آئی ہو اور دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن کریم صورت بقرہ میں ام میں آگے نہل میں تین چار جگہ یہ چار چیزیں ہیں انما ان ہر رمانے کو ملبے اودن ہندی عماول نبی غیر اللہ تو وہاں پر یہ ولمن خانے کا موقوز اب و تردیہ نتی ہے عما نہیں ہے تو اللہ ما سکے تم بھی نہیں سمجھ رہے بس لیکن اس ایک مقام صبح مائ میں وہ چیزیں مشکور ہیں منخانے کا متردیہ نتی ہاں ماں <الصَّبَة> تو استثناء سلسلہ آیا اس سلسلہ راجیہ جمی ماں سکا یا ماں تک دما منخانے کا تک ہے آگے تک نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتے آگے آگے کی انتخاب غربت کی عدم زبہ نہیں ہے بلکہ تحلیل میں لغیر اللہ ہے آپ کو علیما یا اسل دین کوروم ان دین کوم مایوس ہوئے کافر لوگ تمہارے دین سے یعنی اللہ نے دین کو ہر طرح برکت عطا کی کمال دے دیا فلا تخش اوم بس ان سے نہ ڈرو وقش مجھ سے ڈرو علیما کمل تلکم دین آج سے میں نے پورا کیا تمہارا دین ایک نعمت وہ آتم تو الیکم نعمت ہی پوری کی تم پر نعمت وردیت لکم اور ادیت الاسلام ال اور پسند کیا تمہارے لیے اسلام دین اللہ نے چن کے دیا ہے ہمارفی محمد سدین غیر متجا نے فلے اس میں بس جو کوئی پریشان ہوا بھوک سے نہ بڑھنے والا تھا گناہ کی طرف جیسے پہلے فرمایا کہ جو شخص جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھائے خنزیر کا گوشت کی اجازت آئی یہاں بھی فرمایا جو پریشان ہوا بھوک کے مارے اور وہ بڑھنے والا نہیں ہے گناہ کے لیے جان بچانا چاہتے اور کوئی چیز نہیں خنزیر کے گوشت کے علاوہ فعند اللہ غفور الر بس بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے ہندوستان جا رہے تھے ایک دفعہ انڈیا کا جہاز تھا اس نے کہا جھٹکے کا گوشت تھے اور سور کا گوشت تھے میں نے خود ایک عالمی دین کو دیکھا تھا عالم تو نہیں تھا عالم بڑے عالم کا بیٹا تھا کہ اس نے کہا لیا اور لیا ہم مستر ہیں میں نے کہا یہ مستر ہوگا اس کو کہلاؤ ہمیں آپ کے دال اور سبزی بھی نہیں چاہیے ہم اس پر بھی لارت بیچتے جس باورچی خانے میں خنزیر کا گوشت ہو اور جٹ کے گوشتوں اس باورچی خانے کے دال اور سبزی پر بھی کھدائی لانا تھا تو وہ جہاز کی عورت میرے پاس آئی اور اس نے کہا باقاعدہ لائسنس کے ساتھ اسلامی کھانا موجود ہے میں نے کہا میرا دل نہیں جاتا وہ جائزہ لائسنس دکھاتی پورا ہمارے پاس اس کا ثبوت ہے کیونکہ ہندوستان میں بھی ہم مسلمان سفر کرتے ان کے لیے ہم اسلامی کھانا رکھتے ہیں اور اس نے کہا یہ جس نے اعلان کیا ہے جھٹکے کے گوشت سور کا گوشت اس نے گپ شپ میں مگر اس کی نوکری چلی جائے گی کیونکہ اس سے جہاز میں بڑی سنسنی پیدا ہو گئی یہاں سے دہلی تو اکثر مسلمان جاتے ہیں ایک پیر ہندوستان سے آیا تھا آج سے چالیس سال پہلے کا واقعہ ہے تو پیر جو تھا اس کی گرد نتنی ہو گئی تھی کسی نے کہا پیر صاحب بہت زیادہ صحت مند نہیں ہوئے اس نے کہا وہاں گوش بڑا اچھا ہوتا ہے تو کسی نے ان سے پوچھا کیسے گوشت ہوتا ہے کیسے فید ہوتا ہے اور جتنا اچھا ہو کھاؤ سیر نہیں ہوتے تو اس نے کہا حضرت یہ ہنجیر کا گوشت ہے کہا اچھا میں نے تحقیق نہیں کی بس میں تو کھاتا گیا میں نے کہا مایا کلو نیبو نہیں بھل لار یہ پیٹ یہاں ہے یہ سر کے اوپر ٹینکی نہیں بنی ہوئی ہے کہ آپ بھر کے لائے باقاعدہ خنزیر کی طرح سوج گیا تو اتنا گوشت آئے تین مہینے گزارے توہر لاہور کی اس رزق سے بہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی یس ال کا مانتا اہل یہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا کیا حلال ہے ان کے لیے کل اہلکومت بات آپ فرمائیے حلال ہے تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں ہے وہ مالم تم میں نلچوا اور جو تم سکھاتے ہو چیرنے پھاڑنے والوں کو وہ تم ہی بیجنے والے ہوتے تو الما جن کو تم تعلیم دیتے ہو گے معلم اللہ جو اللہ نے تمہیں سکھایا یہ شکار کا مسئلہ ہے شکاری جانور یا تو بات اور شکر ہوتے ہیں اور یا کتا ہوتا ہے ان کو تعلیم دی جاتی ہے تو یہ قبول کرتے ہیں پھر شکار کر کے اپنے مالک کے پاس لاتے ہیں خود نہیں کھا دیں شکار کے پیچھے چلتے ہوئے مالک بلاتا ہے واپس آتا ہے ایک شکاری کو میں نے دیکھا اس نے اپنے اس ہاتھ پر چمڑا لگایا تھا اور اچانک اور بانس بیٹھ رہا تھا بانس اچانک اوپر کبوتر کو ہول جا رہا تھا تو وہ باز نے شور مچا دیا کہ مجھے چھوڑ دو نا تو اس نے کہا یہ شکار نہیں کرنا ہے دعوا کی کار میں کب آرام کے دوں بس چپ بیٹھ بات کیا ہے ان کے آنکھوں میں ٹوپیاں لگی پیروں میں پیلے ہیں ہاتھوں میں کانگا ہوئے اور خوبصورت یہاں تک پلکے ہیں عبد اللہ استاد نشیرا نے کیا حکا ہے شوجات پل पटिस्तर गे दमिष्कार पमंगुल नास देष्कार शिकारी पटिस्तर गे दमिष्कार पमंगुल नास दे पास तड़ द न पूजात पलर मड़ बने न शुकोली हलाव पलर اودک آخ نلند پل یہ پھل جو میٹھا ہوتا ہے وہ درخت سے توڑا جاتا ہے پھر دانتوں کے اندر اس کو چبا کے کھاتے ہیں اور پیٹ لیتے ہیں یہ اپنی شیرینی کی وجہ سے اور چونکہ بعض بہادر بہت زیادہ ہے تو آج اس کے پیروں میں رسی اپ پڑی ہے کید بیٹھا ہے آنکھ کے بندے اور شکاری کے ہاتھ پر بیٹھا ہوا ہے یہ بہادری کی انتہا ہے اللہ بعض دو قسم کے ایک چیل جما ہے وہ اعلیٰ اور اصلی باز ہے لیکن افسوس پہچان بہت مشکل ہے اور ایک سفید باز ہے ایرانی خوشحال خان ہٹک نے کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے باز بازوں کی قسمیں بازوں کے طریقے پالنے کے طریقے خوراک علاج بیماریاں سب کچھ لکھا وہ زمانے میں رواج تھا بادشاہان باس پال اللہ پہلی بات یہ کہ شکار کو آپ نے تعلیم دی ہے ویسے کوئی جانور پکڑ کے لایا وہ حلال نہیں ہے دوسری بات یہ کہ وہ چیز نے پاٹنے والا ہو تیسرا یہ کہ آپ نے بے جاؤ چوتھا یہ کہ وہ شکار پکڑ کے لائے خود نہ کھائے پانچواں کہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر وس رسم اللہ علیہ وط اللہ اللہ صدر ان اللہ سری الحساب بے شک جلد حساب کرنے والا یہاں ایک بات سنو شکار کے مسئلے میں ایک مسئلہ ہے کہ شکار جو بندوق سے کیا جاتا ہے یا پستول سے یا کلاشنکوف سے یہ شکار حلال ہے یا حرام تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو ضبح کیا گیا وہ حلال ہے سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے پہاڑ کی چوٹی پر ایک بکرے کو نیچے سے شکاری بندوق مارتا ہے اور وہ وہاں سے پانچ سو فٹ سات سو فٹ نیچے گرتا ہے اور یہ اس کے پاس پہنچتا ہے سات آٹھ گھنٹے میں یہ اس میں کون سی سانس سے جو زندہ جزندہ ہے ہاں؟ یہ مسئلہ ہمارے بزرگوں کا سو فیصد غلط ہے اس کا فائدہ کیا ہوا کہ ہم نے بسم اللہ اللہ, اللہ پڑھ کر گولی ماری اس کا کیا فائدہ ہوا بغیر بسم اللہ کے بھی بکرا مارا جائے ہمیں ملے اور ہم سبک رہے تو حلال ہے میں <تصفح> سولہ سال تک اس پر غور کرتا رہا اس کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ ہمارے فتوے میں غلطی ہے لیکن غلطی کہاں سے آئی تو اصل میں مصر کے اندر مفتی محمد ابدہ اس نے بہت سارے ناجائز کو جائز کہا ہمارے بزرگوں نے ان کی مخالفت کی ان میں ایک مسئلہ اس نے یہ لکھا تھا جو صحیح تھا کہ بندوق پستول چرائز یا گلی دار کسی بھی بندوق سے شکار کریں اور شکار کرنے والا مسلمان ہو اور اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا ہو وہ جانور مرا ہوا ملے اور گولی لگی ہو وہ حلال ہے تو ہمارے بزرگوں نے ان کے دیگر فتوا کے ساتھ اس کو بھی رد کیا حالانکہ یہ ایک مسئلہ اس غلط آدمی کا صحیح ہے آپ اختیار ہے لیکن اس آجش کو سو فیصد شرح صدر ہے کہ ایک مسلم جب کسی شکار کو بندوق سے شکار کرتا ہے وہ جانور بہت مشکل سے اس کو زندہ ملے گا اور یہ خالص اختلاف ہو جائے گا جانور ضائع کرنا لہذا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جو ہرن خرگوش بکرا یا کوئی شکار کیا جائے وہ زندہ ملے تو بے شک ضبط کرے اگر زندہ نہ ملے تو بغیر شک شبے کے وہ حلال ہے اور وہ استعمال کر سکتے افسر الفتاح میں آپ اس کی تفصیلات پڑھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ حقیقی الفتاوی حقیقی حقیقی مجالی جو بینکروں کی تربیت کرنے لگے الما اہل القومت تو یہ بات آج ہلال کیے گئے تم کو صاف ستھرے کھانے و توام الدین اوت القتاب اہل القوم اور کھانے ان لوگوں کے جن کو کتابیں دی گئی وہ حلال ہے تمہارے لیے اہل کتاب کا کھانا اور تام حکم ہل اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے یہ کیوں کہا یہ اس لیے کہا کہ بھائی مسلمان زبی قربانی کا گوشت حقیقے کا گوشت ہم یہودی عیسائی کو دے سکتے اور نہ دے سکتے یہ ان کے لیے شاید ایمان کا سبب ہو جائے ولمخ من الممنات اور پاک دامن مسلمان عورتیں ولمخ من الدین اوت الکتاب امن قب لکھوم اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے طالب علم من قب کا یہ فائدہ ہے کہ مرزا عورت پرویزی عورت یا اور جو بعد میں لا مذہب بنے ہیں وہ یہ نہ کہے کہ ہمیں علی کتاب سمجھو غلط کہتے ہیں عالی کتاب کی قید بن قبلکم ہے قرآن آنے کے بعد جو ہوگا وہ مرخد ملحد صدیق ہوں گے وہ عالی کتاب کے حکم میں نہیں آئیں گے کیونکہ علی کتاب کو قرآن نے کہا بن قبلکم جو تم سے پہلے کتاب والے ہمارے بعد کتاب والے ان میں نہیں آئیں میں بحث ہو رہی تھی تحقیقاتی کمیٹی میں اور ادھر ادھر سے راضی رازی اور فلاں فلاں پیش کیے گئے ایک کی رائے یہ تھی کہ ہر وہ مذہب جو آسمانی مذہب کا قائل ہو کوئی بھی ہو تو اس میں مرزا یہ پرویزی آ رہے ہیں آسمانی مذہب کے قائل ہے دوسرے کا کہنا یہ تھا کہ نہیں آہل القتاب یہ مصطلح ہے صرف یہود و الاسوارہ سے اور لوگ شامل نہیں تو میں نے اس دوسرے کی تائید میں یہ کہا کہ جو آئے قرآن مائے میں ہے اس میں ہے اللہ دین اوت الکتاب ہم ان قبل کتاب وہ ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تو ہمارے بعد والے جو کتاب کا دعویٰ کرے وہی نبت کا وہ شامل نہیں ہے تم اُن اجور اڑنا جب تم دینے لگے نورتوں کو مہر محسنینہ اور بیوی بنانے والے ہو غیر مسافین نہ پانی نکالنے والے ہو پلامتخی اخدان اور نہ بنانے والے ہو چوری چک کے یاروں کو ولا تخزینہ اخدان جو کہ مضاف ہو گیا تو نور حذف ہو گیا اور میں اکفر ملی اور جو کوئی کفر کرے ایمان کے بعد فقد حافظ عمل ہوں اس کا عمل ضائع ہو جائے گا وہ فی الحال آخرت من القاصدین اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا شکار کے مسائل نکاح کے مسائل حرام و حلال کے مسائل میں الجھ کر کئی اصل نماز نہ بھول جاؤ یا دینا من ہے ایمان والو اداکم تم نے جب تم ارادہ کرو اٹھنے کے نماز کے لیے فخر جو پتو ڈالو چہروں کو ویدم ہاتھوں کو الل منا فکی کوڑی ہو تک وم سہو برو سکم مس کرو سرو گا وہ ارجن کم مل کا بین اور پیر دو لو ٹاہن ہو تک وہ کب تم اگر تم زیادہ تہارت حاصل کرو یا اچھی طرح نہ آؤ صرف وضو سے کام نہیں ہوگا جنوب میں حائضہ نفسا سب شامل ہیں جنوب حقیقی جیسے ملاحبت کرنے والا یا جنوب حکمی نفس احتلام والا دونوں کو شامل ہے وہ ان کن تم مر دو اور اگر تم بیمار ہو اولا سفر انڈیا سفر کرو اور جہاں تم کو میں نے یا آیا کوئی تم میں سے خزائے حاجت سے اولا مس تمسا یا عورتوں سے جمعہ کیا فلم تو جدو مان پانی نہیں پایا فتح دن تیبہ پستم کر لو زمینی پاک چیز سے فمس ہوں بوجھو کم واحد ڈالو چہروں کو راتوں کو اس میں سے یعنی بڑے غسل کے مقابلے میں یا بزرو کے مقابلے میں تیمم کافی ہے قیام جس طرح بیوزوئی کا جواب ہے اس طرح حسن فرص کا بھی جواب ہے اور اس پہ تفصیلی احادیث موجود ہے طریقہ ایک ہی جیسے ہے تیم کا